جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گزشتہ اسباق کے اندر ہم نے تفسیر کے لوگ بھی اصطلاحی مانا اور قرآن کریم کی تفسیر کے چند ماخذ پڑے تھے اور کل ہم نے کچھ پشتما بھی کیا تھا اور بقیہ انشاء انشاءاللہ آج ہوگی تو ہم نے ترجمہ شروع کیا ہے سورت الروم سے سورت الروم اس کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم آئی اور لئے انکار ثبوت ہے کیونکہ جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس وقت دنیا کے اندر بڑی طاقتیں تھیں ایک فارس یعنی ایران ایران کی حکومت جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور ان کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا دوسری بڑی حکومت وہ تھی روم کی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی جس میں شام مصر ایشیائی کوچک کے علاقے اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا جو اہل فارس تھے یہ آتش پرست تھے یعنی آپ کی پوجا کرتے تھے اور جو اہل روم تھے یہ عیسائی تھے اہل کتاب تھے عیسائی مذہب تھے جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی یعنی روم اور فارس کے درمیان جنگ کا زمانہ تھا اور یہ جنگ ہو رہی تھی اب یہاں پر صورت الروم کے شروع کی جو آیات ہیں ان کا شان نزول اور پس منظر وہی ہے اور یہاں پر وہی اس جنگ کے بعد اس میں مسلمانوں کا کیا تاثر تھا اور ان کی کیا خواہش تھی اس جنگ کے حوالے سے یعنی اس وقت کی جو دو بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھی روم اور فارس اس کے, حوالے اس کے حوالے سے مسلمانوں کی کیا چاہت تھی اور کیا خواہش تھی کہ کون فتح یاب ہو اور کس کو شکست ہو تو اس میں یہ بات ہے کہ جس وقت ان دونوں کی جنگ ہوئی تو چونکہ جو فارس اہل فارس تھے یہ آتش اور خود مشرقین مکہ جو تھے وہ بھی غیر اللہ کی یعنی شرک کے پجاری تھے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے اس لیے ان لوگوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اہل فارس کے ساتھ تھی کیونکہ وہ آتش غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے تو یہ بھی غیر اللہ کی یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اس لیے ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی جبکہ جو مسلمان مسلمان تھے چونکہ یہ واحد اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتے تھے اور اسی طرح جو اہل روم تھے وہ چونکہ اہل کتاب تھے اور اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں کسی حد تک یعنی فارس کی بہ نسبت ہمدردی جو مسلمانوں کی تھی وہ اہل روم کے ساتھ تھی اس لیے کہ یہ اہل کتاب تھے اور اہل کتاب کے درمیان کئی ساری چیزوں میں مشترک ہے جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عیسائی بادشاہوں کو خط لکھا اور اسی طرح جی اہل روم کے ہی بادشاہ حیرت لکھا تو اس میں یہی لکھا تعالو الى سوائم کیا آئیے یعنی انہی باتوں کی طرف ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے بیچ مشترک ہیں یعنی جو عیسائی مذہب میں بھی وہی ہیں اور اسلام بھی انہیں کی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک اللہ عدہ اللہ شریف کی عبادت کرنی ہے اس کے کسی, کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا وغیرہ وغیرہ تو اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں بنسبت اہل فارس کے اہل روم کے ساتھ تھی کہ وہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اس جنگ کے اندر عیسائی یعنی اہل روم جی ٹھیک ہے پہلے روم غالب ہوں اور جبکہ مشرقین مکہ یہ چاہتے تھے کہ اہل فارس یعنی ایران والے غالب آئیں کیونکہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی کہ وہ غیر اللہ کے پجاری تھے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اب ہوا کیا یہ جو جنگ جس کے جو سورہ روم کے اندر جو یعنی شروع کی آیات میں بیان ہے می روم فی ادن غلبون یہاں جو ان آیات کے اندر جو تذکرہ ہے یہاں پر یہ بتایا کہ اہل روم کو اس جنگ کے اندر شکست ہوئی خلاصہ یہ ہوا کہ اہل روم اور اس کے درمیان ایک جنگ ہوئی جو کہ فی ادن الرض سے بھی آگے ترجمے کے اندر بتاؤں گا کہ کون سی جگہ مراد ہے یہاں پر فی ادن الرض سے مراد یعنی جہاں پر یہ جنگ ہوئی وہ مقامی ازراط اور بسرہ کے درمیان کا علاقہ ہے مقام اضروات اور بسرا جی مقام اضروعات اور بسرا یہ ملک شام کے دو شہر ہیں ان کے درمیان میں ایک علاقہ ہے وہاں پر جنگ ہوئی تھی اہل روم اور اہل فارس کے درمیان کے جس میں اہل روم کو شکست ہوئی اور جب یہ شکست ہوئی تو یہاں پر مشرقین مکہ جو تھے مسلمانوں کے پاس یہ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی یہ جو ہمارے ہیں یعنی جن جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں آپ کی آپ کی پوجا کرتے ہیں یہ اہل روم پر یعنی اہل کتاب ہے ان پر غالب آئے ہیں اسی طرح ہم بھی آپ لوگوں پر غالب آئیں گے اور یہ انہوں نے اس بات کو مشہور کیا مکہ کے اندر اور مسلمانوں کے ساتھ مزاح کیا کہ آپ لوگ بھی اسی طرح شکست خستر اہل روم نے شکست کھائی تو جب مسلمانوں نے دیکھا تو مسلمانوں کو ہوا یعنی کسی تک چونکہ وہ اہل تعبت تھے تو ان کو مسلمانوں کی ہمدردیاں غالب آئے لیکن ایسا ہو نہ سکا بلکہ اہل روم کو شکست ہوئی لیکن جب یہ والی آیات نازل ہوئی سورت الروم کی اس کے بعد ناظری یہ جنگ ڈنگ ڈنگ ڈنگ ہوئی اہل روم کو شکست ہوئی دین ہو رہے ہیں اور نے مکہ ان کو, ان کو تنگ کر رہے ہیں اس وقت ان آیات کا نظول ہوا اور اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر ایک بہت بہت, بہت بڑی خوشخبری دی کہ کی. ٹھیک ہے روم پر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مغلوب ہو گئے اور اہل فارثوں کو دور دور وہ اس کے بعد غالب آئیں گے یعنی لگتا کہ اہل رو اہل فا فائ فار غالب غالب آئیں گے لیکن اللہ وہ اس کے, اس کے بعد غالب آئیں گے یعنی اپنے مغلوب ہونے, ہونے کے بعد وہ اہل فارس پر جی خوش خوشخبری سنائی مسلمانوں کے لیے تو جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور یہ آیا تو انہوں نے فوراً نکلے گھر سے اور بازار کی طرف گئے اور وہاں پر اعلان کیا کہ انشاءاللہ اللہ آگے جا کر اہل فارس پر غالب آئیں گے تو سب نے بتایا کہ آپ کیسی دور کی باتیں کر رہے ہیں جو بالکل کہیں دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل فارس اہل روم جو ہے اہل فارض پر غالب آئیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج تک تو وہ شکستی کھاتے ہیں اور اہل فارض اتنے طاقتور ہیں اہل روم سے کہیں درجے تو وہ کیسے غالب باہ سکتے ہیں تو عضرت ابکر صدیق نے کہا کہ نہیں وہ ضرور غالب آئیں گے اس میں جو مشرقین مکہ کے سردار خلف اس نے کہا کہ تم جھوٹے ہو عبقر صدیق عزی اللہ ابکر صدیق رضی اللہ علیہ نے کہا کہ تم ہی جھوٹے ہو بلکہ یہ اللہ رزت نے فرمایا ہے اور اللہ رب العزت کا فرمان سچ ہی ہوتا ہے اور ایسا ہو کر رہے گا ان کے درمیان آپس میں بات چلی اور حضرت الضلط ابکر صدیق نے کہہ دیا رضی اللہ و تعالیٰ ہو کہ اس پر تو میں آپ سے شرط رکھنے پر بھی تیار ہوں یعنی اگر آپ اس میں شرط رکھ دیتے ہیں کہ کون غالب آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو میں تو اس پہ شرط رکھنے کے لیے تیار ہوں نے نے کہا نے کہا ٹھیک کہ ہے رکھ دو کہ ان دونوں کے درمیان میں طے ہوا تین سال کرسا کہ تین سال کے اندر اندر اہل روم اہل فارس پر غالب آئیں گے اگر غالب آ گئے تو اہل روم یعنی اگر غالب آ گئے اہل روم اہل, اہل فارث پر تو پھر ابئی خلف دس اونٹ دیں گے حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن اگر ایسا نہ ہوا یعنی غالب نہیں آئے تو پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ دس اونٹ دیں گے ابی ابن خلف مشرق کو یہ شرط ہے یہ یاد رہے کہ اس وقت یہ جو دو طرفہ شرط ہے جو قمار ہے جو ہے یہ اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا جب یہ شرط لگ رہی تھی یہ آپس میں طے ہو گیا یہ سر بازار یہ بات ہوئی حضرت البکر صدیق یہ شرط رکھ کے کہ اگر اہل روم سالوں کے اندر اندر غالب تو آپ مجھے دس اونٹ دیں گے اور اگر غالب نہیں آئے تو میں آپ کو دس اونٹ دوں گا جب حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں تو بھائی ابن خبر سے شرط رکھ کے آ گیا ہوں آپ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس سے کہا ہے کہ اگر تین سالوں کے اندر اندر غالب آ گئے اہل روم، اہل فارس پر تو میں, آپ، تو میں آپ سے دس اونٹ لوں گا اور اگر وہ غالب نہیں آئے تو میں آپ کو دس اونٹ دوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ کیسے کہ جب کہ یہاں پر بزن کا لفظ ہے فی من سی فی من بعد چند سالوں میں اور آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کے لفظ کے اطلاع تین سے لے کر لفظ ہے کہ اس سے مراد تین سے لے کر نو تک کا عدد مراد ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بزرسین جو لفظ ہے اس سے مراد یعنی وزا کا جو لفظ ہے تین سے لے کر نو تک مراد ہو سکتا تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تین ہی سالوں میں آئیں گے لہذا آپ واپس جائیں اپنی مدت کو بھی بڑھا دیں اور اپنے انعام کو بھی بڑھا دیں شرط کو بھی بڑھا دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت اضرت صدیق رضی اللہ عنہ واپس گئے اور کہا کہ ہم اس شرط کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں اور تین سے لے کر نو سال تک سالوں کے اندر اندر اہل روم اہل فارس پر غالب آئیں گے اور انعام کو یہ بڑھا کر دس اونٹوں سے لے کر سو اونٹ رکھتے ہیں کہ اگر تو اہل روم نو سالوں کے اندر تو سو اونٹ میں آپ سے لوں گا اور اگر غالب نہیں آئے تو میں آپ کو سو اونٹ دوں گا بھئی ابن قلف نے دیکھا اس نے کہا کہ بھئی کہاں اہل فارس کہاں اہل روم ان کو ابھی بھی شکست ہوئی ہے اور اسی شکست فاحش ہوئی ہے اور کہاں فارس کی طاقت ہے اور اہل روم اہل فارس کے مقابلے میں کمزور ہیں تو وہ دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں تھا اسباب کے دائرے میں کہ وہ غالب آئے تو کہا ٹھیک ہے نو سال رکھ دو چنانچہ نو سال ان کے آپس میں طے ہوئے کہ نو سال تک اگر اہل روم اہل فارس پر غالب آ گئے تو اب ابن خلف سو اونٹ حضلت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے گا اور اگر غالب نہیں آئے تو حلۃ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سو اونٹ ابئی ابن خلف کو دیں گے یہ ان کا آپس میں یہ بات طے ہوئی اور چونکہ یہ والی بات آپس میں طے ہوگی اور یہی وجہ پھر جب یہ آپس میں شرط ہو گئی تھی تو یہ چونکہ زمانہ ہے تقریباً ہجرت سے پانچ سال پہلے کا ہجرت سے پانچ سال قبل تو جب ہجرت کے ہجرت سے پانچ سال قبل کا یہ واقعہ ہے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جانا تھا ان کے ساتھ بھائی ابن خلف کو جب پتا چلا کہ حضرت بکر صدیق بھی ہجرت کرنے لگے ہیں تو اس نے پیغام بھجوا کر کہا کہ آپ تو حرت کرنے لگے ہیں تو میری اس شرط کا کیا ہوگا اس لیے آپ مجھے کوئی نہ کوئی زامن دے کے جائے جائے. تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے عبد الرحمان بن ابھی بکر کو کہا اور ان کو زامن بنایا ان کو کہا کہ یہ آپ کو دیں گے اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو لیکن چونکہ ایسا نہ ہونا تھا یہ تو اللہ کا وعدہ تھا یہ تو ہونا ہی تھا چونکہ پھر جب ہجرت ہوئی ہجرت کے دو سال بعد یعنی دو ہجری میں پانچ سال یہ ہو گئے ہجرت سے قبل جو پانچ سال تھے اور دو سال وہ والے سات سال کے اندر اندر پھر یہ جا کر شرط پوری ہوئی اور سن دو ہری میں اہل فارس اور اہل روم کی دبائی سے ایک جنگ ہوئی جس میں اہل روم اہل فارس پر غالب ہوئے اور اہل فارس کو شکست ہوئی اور سو اونٹ ملے بکر اس وقت اپنے خلف مردار ہو چکا تھا ان اس کے پوتے نے شاید بکر نہیں بیٹے نے یا پوتے نے احلطبکر سے صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ سو ووٹ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے او بکر ان کو صدقہ کر دو کیونکہ اس وقت کے مار اور سود کی حرمت آ چکی تھی اس لیے یہ حکم دیا ان کو کہ آپ یہ صدقہ کر دیں تو خلاصہ یہ نکلا جی تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ شرط جو تھی ٹھیک ہے یہ شرط جو رکھی گئی تھی یعنی صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ شرط بکر سے رضی اللہ عنہ جیتے اسلام کی فتح ہوئی پودی طور پر بھی اور فیلی طور پر بھی یعنی جو مسلمانوں کو خوشی نصیب ہونی تھی روم کی فتح پر وہ بھی نصیب ہوئی لیکن سب سے بڑی فتح جو آگے تفسیر کے اندر میں پوری بات کروں گا یہاں تو شرح رضول ہی بتانا ہے کہ اصل اس کا شعر الزول کیا ہے تو اس کا خلاصہ اور اس کی جو پس منظر تھا مختصر سا میں نے آپ،, آپ کے سامنے عرض کیا ہے تو یہ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا انعام لے کر یعنی سو اونٹ لے کر حضرت بکر آپ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صدقہ کر دیو چنانچہ وہ سو کے صدقہ کر دیے گئے تھے تو یہ تو ہوا خلاصہ اور پس منظر صورت الروم کا اب جو جتنی بات مختصراً جو بیچ میں آتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ انشاء پوری پوری بات بتاتا ہوں کہ کیا کیا ہے اور کہاں کہاں کیا کیا بات ہے دیکھیے جی اپنی, اپنی قرآن مجید سب کے پاس ہیں کل بھی بتایا تھا کہ سبق کے دوران قرآن مجید سب کے پاس ہوں جی پرانی مجید سب کے پاس ہیں جی اور سورت الروم, مکیہ سورت الروم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ہجرت سے چھ سال قبل نازل ہوئی لیکن اکثر حضرات نے راجیہ قرار دیا ہے کہ سورت الروم ہجرت سے پانچ سال قبل نازل ہوئی یہ نزول کے اعتبار صورت انشقاق جو ہمہ پارا میں ہے رب وفقت نزول کے اعتبار سے اس سورت کے بعد نازل ہوئی ہے اور قرآن کریم کی ترتیب کے بعد سے الرحیم الف لام حروف مک میں سے مرادی کل پوری بات ترجمے کے حوالے سے ہو چکی ہے گلی الروم اہل روم مغلوب ہو گئے فی ادنال و هم من اور وہ مغلوب ہونے بعد غالب آ جائیں گے فی چند سالوں میں دیکھیے جی دی. الف لام نیم حروف متاحت میں سے ہے غل بت اہل روم مغلوب ہو گئے میں نے بتایا کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ جو کہا ہے اہل غالب ہوئے مغلوب ہوئے یہ جو جنگ ہوئی ہے مقام اضروات اور بسرا کے درمیان ہے ملک شام کے دو شہر ہیں اور یہ چونکہ حکومت روم کے محت تھے تو اس لیے یہ روم کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے اہل روم کے ہی علاقے بنتے ہیں وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی اور حتی کہ پھر اہل فارس کی فتوحات چلتی رہی چلی یہاں تک کہ قسطنطنیہ تک کو فتح کیا اور جو بادشاہ تو وہ وہاں سے آگے کو بھاگا پھر اس کے بعد انہوں نے پلٹ کر جب بعد میں کسی حد تک وہ طاقتور ہوئے اور بعد میں جو جنگ ہوئی جو جا کر وہ سم دھو ہجری میں تو اس وقت جا کر پانچا پلٹا اور وہ غالب ہوئے اور انہوں نے فتح حاصل کی اور اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چلا اور اس وقت مسلمان بھی خوش ہوئے ایک تو ان کو یہ خوشی ملی تھی کہ ایفارث غالب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی وہ بات آ رہی ہے ایک تو ان کی پہلے روم کی فتح کی خوشی اور اے یہ ایک یہ کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وعدہ کیا تھا اور جو زبان کی تھی طور پر وہ جو فتح ملی ایک اس کی خوشی اور ایک سب سے بڑی خوشی جو تھی مسلمانوں کو ملی سن دو ہجری کے اندر وہ ہے غزوہ بدر میں فتحہ سب سے بڑی فتحہ دیتی وہ اس کی خوشی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کئی سری خوشیاں جو یہ فرق المؤمنون جو آگے آ رہا ہے اس میں داخل۔ غلبت الروم اہل الروم مغلوب ہوئے فی ادن الارض قریب کی سرزمین میں اب یہاں پر الارض صرف الارض سے مراد اگر لیں گے الارض سے کیا مراد ہے اس سے مراد مراد یعنی سرزمین عرب مراد ہے الارض سے مراد لیکن آپ کو جو ذہن ہے وہ فی ادن قریب کی سرزمین قریب کی سرزمین اگر آپ سے کوئی پوچھے گا کہ ادن الارض سے کیا مراد ہے تو آپ نے کہنا ہے ملک شام کے دو مقام مقام اور بسرہ ان دو کے درمیان کا علاقہ مراد ہے یہ بلکہ یہ کہیں کہ وہاں ازروات اور مقام بسرہ مراد ہیں فی ادن الرض سے جو سر زمین فارس کے تو کیا خلاصہ نکلا کہ فی عدن ارض سے مراد مقامی اور بسرا مراد ہیں یہ دو مقام ہے ان دو مقاموں کے بیچ میں اہل فارس اور اہل روم کی جنگ ہوئی تھی مراد سمے اگئی فی ادن الارض قریب کی سر زمین سے کون سی سر زمین مراد ہے حضروات اور بسرہ کے درمیان وہ ہمم بادغ بهم سیغلبون پر وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے فی بز اور چند سالوں میں بزک لفظ کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابر پہلے رکھی تھی, وہ تین سال کی رکھی تھی پھر بڑھا کر نو سال کی رکھی گئی اور انعام بھی بڑھا دیا گیا سو اونٹ رکھ دیے گئے لیکن یہ آیا کہ یہ وعدہ جو تھا یہ پورا کب ہوا کس سالوں میں ہوا تو سات سالوں میں پانچ سال قبل ہجرا دو سال ہجرت سات سالوں بعد یعنی اس آیا ان آیات شان نزول کے ساتھ سالوں بعد اہل روم کو اہل فارس پر فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے فتح حاصل کی فی بدع سنین لِلَّهِ الْأَمْرُ من قَبْلُ وَمِن بَاد سارا اختیار اللہ رب العزت کا ہی ہے پہلے کا بھی اور بعد کبھی یعنی سارے کا سارا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے پہلے کبھی اور بعد کبھی پہلے کبھی کہ اہل روم کو شکست دلوائی اہل فارس سے اور بعد کبھی کہ اہل روم کو غالب کیا اہل فارس پر جبکہ بالکل کہیں کہیں اسباب بھی نہیں دور دور تک نہیں نظر آ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے وہ جسا چاہتے ہیں غالب کرتے ہیں جیسا چاہتے ہیں شکست دیتے ہیں فراف المین اور اس دن مسلمان ایمان والے خوش ہوں گے اس دن یعنی اس فتح والے دن یہاں پر بیان القرآن کے اندر حضرت حکیم علامت اشرف علی تھانحم اللہ تعالی نے بہت ہی زبردست بات لکھی ہے کہ یہاں پر فرق المؤمنون کہ مسلمانوں کی خوشی سے مراد ایک ہے مسلمانوں کی اولی طور پر خوشی اور ایک ہے مسلمانوں کی فیلی طور پر خوشی خوشی کا مطلب یہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عبید خلف کے ساتھ جو بات کی تھی اور جا کر ان،, ان کو جا کہا تھا للکا کر کہا تھا کہ ضرور اہل فارس غالب آئیں گے اہل روم، ضرور اہل روم غالب آئیں گے اہل فارس پر تو وہ بات بھی اس میں ایک سچے نکلے اور ایک تو وہ وہی طور پر خوشی ملی اور فیلی طور پر دو خوشی ملی ایک تو اصل اور سب سے بڑی خوشی مسلمانوں کی اپنی ذاتی کہ جو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو ایک بہت ہی عظیم فلاں نصیب ہوئی کہ بڑے بڑے کفار مارے گئے اور کئی سارے قید ہوئے اور اسلام کی جو سب سے بڑی فتح اور اسلام کی فتح اور اسلام کے پھیلنے کی سب سے بنیادی وجہ اور وہاں سے ہی اسلام نے اپنے سر اٹھایا اور آج تک الحمد ہم بھی سر اٹھا کر جی رہے ہیں اور مسلمان ہونے کا فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہاں پر ہی اصل مسلمانوں کی اور اسلام کی سب سے پہلی عظیم فتح کہ اس کے بعد اسلام کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا اور چلتا رہا اور چلتا رہا یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد بھی یہ فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہی جو دو طاقتیں اہل فارس اور اہل روم کی جو دنیا کے اندر بلکہ آدھی دنیا پر ایک نے حکومت کی ہے اور آدھی دنیا پر دوسری نے حکومت کی ہے لیکن انہی دو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سار صاحب کرام نے ان کے تحرور اور تکبر کو خاتم میں ملایا اور یہی ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک جو جنگ یرموک ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو یہاں پر جو اہل روم کی کمر ٹوٹی ہے عیسائیوں کی اور جنگ کادسیہ کے اندر مجوسیوں کی یعنی آتش پرستوں کی جو اہل فارس تھے ان کی, ان کی کمر ٹوٹی ہے اور ان دونوں حکومتوں کا اکرام اللہ صحابۂ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ان دو عظیم طاقتوں کو آپس میں ٹکرایا اور ان کو آپس میں ٹکرا کر کمزور کیا یہ ایک الگ بات تھی ان کی خوشی ان کی فتح پر خوشی کیوں ہوئی اس کی میں نے بتا دی وجہ کہ کہ اس لیے کہ وہ جو دو طاقتیں لڑ رہی تھی وہ جو دو حکومتیں لڑ رہی تھی ان میں سے کس کے ساتھ ہمدردیاں تھیں مسلمانوں کی چونکہ وہ اہل کتاب تھے اس لیے ہمدردی ان کے ساتھ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بالکل ٹھیک تھے وہ بھی کفارت ہے اور یہ بھی کفارت ہے دونوں آپس میں لڑ کر کمزور ہوئے ان کی کمزوری سے فائدہ مسلمانوں کو ہوا اور مسلمانوں کی ایک تیسری طاقت ابھر کر سامنے آئی اور اس کا پھر فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور پھر اور یہ سلسلہ صحابہ کرم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ زمانے میں بھی چلتا رہا یہی ہوا کہ ان دو ہی حکومتوں کا خاتمہ بھی صحابہ کرام نے کیا ایک کو یعنی ایران کو فتح کیا اور دوسری جو جنگ ہوئی ہے جنگ یرموک اس میں عیسائیوں کو یعنی اہل روم پر فتح حاصل کی ہے مسلمانوں نے خیر اس دن مسلمان خوش ہوں گے ایمان والے خوش ہوں گے اور ان کو خوشی حاصل ہوگی ان کو کئی ساری خوشی جیسے میں نے بتایا ایک قولی طور پر پر, پر اور فیری طور پر جو مسلمانوں نے جنگ بدر کے اندر ایک تو ان کو وہی طور پر خود سے خوشی حاصل ہوئی اور ایک دوسری کے جب اسی سال ہی انہی ایام کے اندر جو اہل روم اہل فارس پر غالے کو ایک اس کی خوشی ہوئی بینسری اللہ مسلمانوں کو خوشی کس سے ہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فتح سے بنصر اللہ ایک تو اللہ نے جو فتح ہے ایک جنگ بدر کے اندر اور ایک ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا اہل روم کو جو غالب کیا ہے اہل فارض اس کی خوشی بھی ہوئی ہے کامیابی کی یم سروم یشا اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں فتح دیتے ہیں وہ العزیز الرحیم اور وہ زبردست صاحب اقتدار ہے اور اور رحم فرمانے والا ہے خود اگر اسباب کے دائرے میں دیکھا جائے جیسے کہ کفار نے بھی دیکھا اور اپنے خلف نے وہ کیسے شرط مان لی اس لیے کہ اس کو دور دور تک کہیں بھی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے کہ اہل روم اہر فارس پر غالب آ جائیں گے اس لیے اس نے اس شرط کو بھی قبول کیا اگر اسباب کے دائرے میں دیکھا جاتا تو اس وقت اہل روم اہر فارس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے تھے اور اگر جائے مسلمانوں کی کمزور اور تھوڑی سی ایک جماعت خلیل جماعت جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کفار ہی کفار اور بڑی کی بڑی طاقتیں اسباب اور مالو اسباب اعتبار سے دیکھا جائے تو سب طور پر ہی کمزور لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں فتح دیتے ہیں اور اسباب کو یوں پلٹا کھاتے ہیں اسباب خود بخود پلٹا کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں دنیا کے اندر نظام کو پہلے سے بدل دیتے ہیں اور اور وہ زبردست صاحب اقتدار اور رحم کرنے والا ہے وعد اللہ, لا يخلف اللہ, اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ کون سا والا چند سالوں کے اندر یہ فارس پر غالب آئیں گے اور کون سا والا وعدہ جس دن ایمان والے خوش ہوں گے ان اقوال پر بھی اور اپنے افال اور اعمال پر بھی وہ والے وعدے اللہ کے کیے ہوئے وعدے ہیں لا اللہ, اللہ رب العزت اپنے وعدے کی مخابط نہیں کرتے ولیکن اکثر لا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے جانتے کیا ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا جانتے کیا ہیں پوری بات کرتا ہوں یاد امون غاہر دنیا وہ جانتے بھی ہیں تو دنی... دنی... دنی... زندگی کے ظاہر آخرت اور وہ آخرت بالکل ہی غافل ہیں زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بالکل ہی غافل ہیں جی اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں یا علما ظاہر من ایک دنیا وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں ظاہری اسباب کیا ہیں ظاہری اسباب میں دیکھا جائے تو اس, اس وقت میں نہ ہی مسلمانوں کا غالب آنا ممکن تھا اور نہیں اہل, فارس اہل, اہلِ روم کا اہلِ فارس پر غالب آنا ممکن تھا ظاہر کچھ اور ہے لیکن اللہ رب العزت کی رضا کچھ اور ہے اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں تو فتح دیتے ہیں جب چاہتے ہیں تو فتح دیتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو اس لئے اللہ تعالی ہیں کو پیدا کرنے والے اور یہ لوگ کیا ہیں اس بات کو نہیں جانتے اور انہوں نے جب اہلِ روم غالب آئے اس کے بعد ہی مشرقین مکہ نے کہا کہ یہ تو ایک ویسے ہی اچانک سا ہو گیا جیسے آ... من بعد ہم کہ وہ چند سالوں کے اندر غالب آئیں گے چند سالوں کے اندر وہ غالب آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ تھا یہ کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ تھا اور اس نے سچ ہونا ہی تھا اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولیکن اکثر نا ناس اللہ علمون اکثر لوگ نہیں جانتے کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہے یہ اتفاقی بات نہیں ہے یہ علمون ظاہر من الخیات الدنیا وہ تو دنیوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں پر ہی اس کا خیال کرتے ہیں کہ ظاہر کیا ہے لیکن وہ غافلون وہ آخرت سے غافل ہیں وہ دنیا کی زندگی میں ہی لگے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ زندگی کیا ہے اور کس لیے ملی ہے اور اس نے کہاں پر اختتام ہونا ہے اور اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہے یہ غافل ہے جی اتنی بات بعد گی ہوگی تو تک کل بھی ترجمہ کیا تھا اور آج بھی ترجمہ کیا اور بیچ بیچ میں مختصراً جو جہاں جو تقسیم تھی وہ بھی بیان کر دی گئی ہے اور مختصرا جو آیات کا پس منظر تھا اور شان نزول تھا وہ بھی بیان کر دیا ہے دوبارہ سے ایک بار ترجمہ دے روفی مقطعات میں سے وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے فی بعد سارا اختیار اللہ رب العزت کا ہی ہے پہلے کا بھی اور بعد کا بھی یفرا اور اس ایمان والے خوش ہوں بنا سر اللہ, اللہ کی دی ہوئی فتح سے اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں فتح دیتے ہیں کامیاب کرتے ہیں وہ نازیز الرحیم اور وہ زبردست فرمانے والے ہیں اللہ یا اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے لا يخلف اللہ وعدہو اللہ رب الجت اپنے وعدے کی مخالفت نہیں فرماتے ناس لا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے دنیا وہ دنیا زندگی کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں وہ ہم آخرت ہم غافلون اور آخرت کے بارے میں ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ غافل ہیں وهم عن اور آخرت سے تو وہ بھی غافل ہیں لازم اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو, ناصر ہو و آخر رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ